وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَا تَرَى الْبَيِّنَتَانِ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَى وَمَنِ ادَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَ الصُّحْلِ فَإِنَّكَ لَعَانِيَ الْيَمِينِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَزِمَهُ الْقِصَاص وَإِنَّكَ لَفِي النَّفْسِ حُبِّ زَحَتًا يُقِرُّ أَوْ يَحْلِفَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَلْزَمُهُ الْعَرْشُ فِيهِمَا دعوی سے متعلق مسائل چل رہے ہیں بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر خارج بیینہ پیش کر دے مل کے مطلق پر اور صاحب ید بیینہ پیش کر دے اس بات پر کہ اس نے اسی خارج سے یہ چیز خریدی ہے تو صاحب ید اولا ہے بھائی صاحب کیا ہے اولا ہے جی آگے کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں نے ایک چیز کا دعویٰ کر دیا ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے اور ان دونوں میں سے ایک صاحب یاد ہے یہ کیا ہے ایک کا قبضہ بھی ہے انہیں دو مٹائیوں میں سے ایک کے قبضے میں ہے وہ چیز آپ ایک دعویٰ کیا, کیا, کیا ایک کہتا ہے میں نے اس فریق مخالف سے یہ چیز خریدی ہے مثلا دیکھو ایک گاڑی ہے زید کے پاس ہے اب عمر نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے کیونکہ میں نے یہ گاڑی زید سے خریدی ہے یعنی صاحب قبضہ سے خریدی ہے اور صاحب قبضہ نے بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے کیونکہ میں نے اسی خارج سے یہ گاڑی خریدی ہے تو دو مدعی ہیں انہیں میں سے ایک صاحب قبضہ ہے اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اس گاڑی کو فریق مخالف سے خریدا ہے زید اور آمر کا جھگڑا ہے زید کہتے ہیں میں نے آمر سے خریدی اور آمر کہتا ہے میں نے زید سے خریدی تو کہتے ہیں اور دونوں میں سے کسی کے پاس تاریخ بھی نہ ہو تو یاد رکھیے بہینا ساخت ہو جائیں گے دونوں بہینہ کیا ہو جائیں گے ساخت ہو جائیں گے اور وہ چیز اسی طرح صاحب قبضہ کے پاس رہنے دی جائے گی اور یہ صاحب قبضہ کے پاس جو چیز رہنے دی گئی یہ بھی لا و جھیل قضا ہے یعنی یہ قضا کے طریقے پر نہیں یہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دونوں بہیے نا کیا ہو گئے چونکہ ساخب ہو گئے تو چیز جس کے پاس تھی اسی کے پاس رہے گی صورت سمجھ میں آگے بھائی تو کہتے ہیں وہ اناحدین مین بیہینا تھا اگر قائم کر دیا دونوں مدعیوں میں سے ہر ایک نے بینا شیرا امین الخری دوسرے سے خریدنے پر یعنی دونوں ایک دوسرے سے خریدنے کے دعوے دار ہیں بھائی ولا تاریخ ماہما اور دونوں میں سے کسی کے پاس تاریخ بھی نہیں ہے تہا ترل بہیناتان تو دونوں بہینا ساخت ہو جائیں گے تو دونوں بہینا ساخت ہو جائیں گے بھائی بھائی کیا وجہ ہے دونوں بہینہ کیوں ساخت ہو گئے وجہ یہ ماننا کہ مثلا زید کہتا ہے یہ گاڑی میں نے عمر سے خریدی ہے تو گویا اس نے آمر کے لیے ملکیت کا اقرار کر دیا زید نے کس چیز پر بھائی نہ پیش کی کہ یہ گاڑی میں نے کس سے خریدی ہے آمر سے تو گویا اس نے آمر کے لیے ملکیت کا اقرار کر لیا اور آمر نے کہا یہ گاڑی میں نے زید سے خریدی ہے تو اس نے گویا زید کے لیے ملکیت کا اقرار کر لیا صورت سمجھ میں آئی بھائی تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا اقرار کر رہا ہے تو دونوں بہینہ کیا ہو جائیں گے ساخت ہو جائیں گے دونوں بہینہ ساخت ہو جائیں گے اور وہ چیز جس کے قبضے میں تھی اسی کے پاس رہنے دی جائے گی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں ملکیت کا بھائی جب زید کہہ رہا ہے میں نے آمر سے خریدی معلومہ مالک کون ہے عمر ہے اور اس سے زید نے خریدی ہے اور عمر کہہ رہا ہے میں نے کس سے خریدی زید سے معلوم ہو زید مالک ہے اور عمر اس سے خریدنے کا دعوے دار ہے بھائی تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا دعوی دا... ملکیت کا گویا انہوں نے ایک دوسرے کے لیے قرار کر لیا اور اس صورت میں بہینہ کیا ہو جاتی ہے تو دونوں بہینہ سات ہو جائیں گے بھائی مثلا دعویٰ کیا ایک چیز کے مالک ہونے کا ایک دو گواہ پیش کرتا ہے دوسرے کے پاس زیادہ گواہ ہے وہ تین چار چھ آٹھ دس گواہ پیش کر دیتا ہے جتنے بھی پیش کر دے تو کیا جس کے گواہ زیادہ ہیں اس کو ترجیح دیں گے کہتے نہیں بھائی نہیں یہاں گواہوں کی کثرت سے کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی جب ایک کے پاس دو گواہ ہیں تو اس کے پاس بہینا پوری دوسری کے پاس جتنے بھی گواہ ہو بہینا پوری تو دونوں کی دلیل برابر درجے کی ہوئی دونوں کی دلیل قوت میں برابر درجے کی ہوئی تو لہذا اب یہاں پر کسرت گواہوں کی وجہ سے اس شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں برابر ہیں بھائی تو ہمارے نزدیک جو ہے ترجیح کثرت دلیل سے نہیں ہوتی بلکہ قوت دلیل سے ہوتی ہے جس کی دلیل قوی ہوگی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا جس کی پاس دلیل زیادہ ہو اس کے حق میں فیصلہ تو ایک کے پاس زیادہ دلیل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا قوت کی وجہ سے فیصلہ ہوگا قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں ایک کے پاس بھی پوری بہینہ دوسرے کے پاس بھی پوری بہینہ ہے تو کہتے ہیں وہ ان اقام احد المدعین شاہدینی اگر قائم کر دیے دو مدعیوں میں سے ایک نے دو گواہ ولاخر ارباتن اور دوسرے نے چار گواہ فہما سوا ان تو دونوں برابر ہیں سمجھ میں آیا بھائی بین سر لکھا بھی ہوا ہے قوت اس لیے کہ ترجیح ہمارے نزدیک قوت دلیل کے ذریعے ہے لا بھی نہ کہ کسرت دلیل کے ذریعہ. تو قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں بھائی ایک کے پاس پوری بھائی ہے بھائی کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے دو گواہ چاہیے وہ دو گواہ اس کے پاس پورے ہیں بھائی تو دوسرے کے پاس گواہ زیادہ ہوئے تو وہ کثیر گواہ تو ہو گئے لیکن قوت پھر بھی بس بینا پوری ہے سمجھا جائے گا فجحد فجحد محمد اللہ تعالی العرشی سورت یہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر تحساس کا دعوی کیا بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر کیا تحساخ کا دعوی کیا دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے ایک آدمی نے کہا بھائی یہ شخص جو ہے اس نے میرے بیٹے کو مثلاً قتل کیا ہے اور وہ جس پر دعویٰ ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے آپ اس قاتل قاتل اس کو یہ جو مدعی تھا یہ مدالے کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا تو قاضی نے کہا مدعی سے لاؤ بھائی گواہ پیش کرو اس بات پر کہ اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو گواہ نہیں ہے تو اب کیا جائے گا دوسرے کو کہتے ہیں قسم دی جائے گی لازمی بات ہے اب دوسرے کو قسم دی گئی دوسرا قسم ہی نہیں اٹھاتا بھائی تو کیا قسم سے انکار پر اس کے خلاف فیصلہ جیسے کیا جاتا تھا مالی معاملات کے اندر اور اس کے خی... آ... اس پر وہ مال لازم ہو جاتا تھا تو کیا یہاں بھی اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس پر قساس کو لازم کر دیں گے کیونکہ وہ قسم سے کیا کر رہا ہے انکار کہتے نہیں بھائی قسم سے انکار کی وجہ سے اب اس پر قساس کو لازم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل میں ڈال دے گا خاضی یا تو تم اقرار کرو کہ تم نے کیا کیا ہے قتل کیا ہے یا تم قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا سورج سمجھ میں آ گئی. تو انکار کی وجہ سے یہاں انکار عنل قسم کی وجہ سے قصاص کا فیصلہ نہیں ہو یہ اس وقت ہے مسئلہ جب دعوی نقش کا ہے پورے شخص نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے نفس کا دعوی ہوا نفس کے اندر اس میں یوں کیا جائے گا جیل میں ڈالا جائے گا انکار قسم سے انکار کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا ہاں اگر آزاد کے اندر خصاص کا دعویٰ ہے ایک آدمی دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ تم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اس کو قاضی کے پاس لے گیا قاضی کے قاضی صاحب اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے قاضی نے کہا گواہ پیش کرو وہ کہتا ہے میرے پاس گواہ نہیں ہے اب دوسرے سے قسم لی جائے گی اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو یاد رکھ رکھیے شاسن اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا نفس کے اندر اس کو ہم قتل نہیں کرواتے تھے بلکہ قاضی کیا کرتا تھا اسے جیل میں ڈالتا تھا کہ یا تو کیا کرو اقرار کرو یا کیا کرو قسم کھاؤ دو چیزوں میں سے ایک کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا تم قسم نہ کھاؤ لیکن آزا کے اندر کیا حکم ہے اگر وہ قسم سے انکار بھی کر دے گا تو کیا کر دیا جائے گا احساس کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس, کے، اس, اس کو کاٹ دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کیا وجہ ہے کہ نفس کے اندر کیا آ، آ، آ، قسم سے انکار پر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور اعظہ کے اندر قسم سے انکار پر کیا کر دیا جاتا ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے وجہ یہ مولانا کہ یہ جو انکار کر رہا ہے قسم نہیں کھاتا کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نزدیک یہ قسم سے انکار کس درجے میں ہوتا ہے بزل کے درجے بھائی اس میں دو امکان آ گئے نا مثلا دیکھو میں نے زید سے دعویٰ کیا قادی صاحب زید نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے قادی نے مجھ سے کہا گواہ لاؤ میں نے کہا قادی صاحب میرے پاس گواہ نہیں ہے قاضی کیا کہے گا میں نے کہا زید سے قسم لے لیجیے قادی افزید کی طرف مڑا اور اس اسے کہا ہاں بھائی تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس کے ایک لاکھ روپے نہیں دینے ایک لاکھ روپئے نہیں دینے زید قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ ایک لاکھ روپیہ, ایک لاکھ روپیہ اسے دینا پڑے گا لیکن یہ ایک لاکھ روپیہ کیا شمار ہوں گے صاحبین فرماتے تھے یہ اقرار شمار ہوگا کویا اس نے اقرار کر دیا کہ واقعی میں نے کیا کرنا ہے اس کا مدعی کا ایک لاکھ روپیہ ایمان صاحب فرماتے تھے نہیں اسے اقرار بھی شمار کریں گے اسے بدل شمار کریں گے بزل کا معنی خرچ کرنا یعنی یہ شخص سچی قسم اٹھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے بچانا چاہتا ہے مال خرچ چلا جائے ایک لاکھ روپیہ یعنی یہ شخص کہہ رہا ہے گویا انکار کے انکار کا مانا یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی شاید میرا ایک لاکھ روپیہ چلا جائے پھر بھی مجھے قسم اٹھانا پسند نہیں حتا کہ میں سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کروں گا اور مال دے دوں گا سمجھ میں آیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو مال دے رہا ہے اس کو کیا سمجھائے جائے گا اس نے اقرار کر لیا ہے کہ واقعی میں نے دینا تھا ایک لاکھ نہیں اقرار نہیں سمجھیں گے بلکہ کیا سمجھیں گے بزل کیا معنی یہ آدمی قسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے مال خرچ کر رہا ہے لیکن قسم سچی کھانے پر بھی رضا مند نہیں ہے تو اس کو بزل سمجھیں گے بزل کا مانا خرچ کرنا یہ مال خرچ کر رہا ہے لیکن قسم سچی قسم کھانے پر بھی تیار نہیں سورت سمجھ میں آگئے امام صاحب فرماتے تھے لفظ دینا ہے تو, تو قضی تو فیصلہ اس کے خلاف کر دے گا لیکن اس کو شمار کیا کریں گے اس کے اس انکار کو امام صاحب فرماتے ہیں بزل شمار کرنا صاحبین کیا فرماتے ہیں اقرار شمار کرنا اب آئیے مسئلے کی طرح جو ہم پڑھ رہے تھے ایک شخص نے دوسرے پر قساس کا دعویٰ کیا ہے کیا ہے کا کا یہ پورے نفس میں ہوگا یا کسی عضو کے اندر ہوگا نفس کے اندر ہو تو دوسرا قسم سے انکار کر رہا ہے اب یہاں نفس کے اندر بزل جاری نہیں ہوگا نفس کے اندر بزل جاری نہیں. نہیں ہوگا کیونکہ نفس مال نہیں آدمی کہہ ہے قسم سے میں بھائی آدمی نے مدعی سے کہا گواہ لاؤ اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے قاضی صاحب اس سے کیا کیجئے قسم لے لیجئے قاضی نے اسے قسم کی اس نے قسم سے انکار کر دیا کیا کیا تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے قسم سے انکار کر رہا ہے گویا یہ اپنے جان دے دے گا لیکن سچی قسم نہیں تو یہاں بزل جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ نفس مال نہیں بزل کا تو معنی خرچ کرنا اور خرچ کیا کیا, کیا جاتا ہے مال. مال اور نفس کو ما... نفس مال ہے مال. نفس مال نہیں ہے تو یہاں پر بزل جاری مال. نہیں مال. ہو سکتا صورت سمجھ میں آگے ہاں آزار کے ساتھ امام صاحب فرماتے تھے مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے آزار کے ساتھ کیا, کیا جاتا ہے مال. مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے مال شمار کیا جاتا ہے تو ایک نے دوسرے پر قصاص کا دعوی کیا اور کس چیز میں قصاص کا دعویٰ ہے آذا کے اندر اور آذا کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جاتا ہے یہ جی؟ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے اور مال کے اندر بزر جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مال کے اندر بزل جاری تو یہاں پر بھی بزل ہو سکتا ہے لہذا اب وہ قسم نہیں اٹھاتا تو گویا یہ شخص مال خرچ کر رہا ہے لیکن سچی قسم اٹھانے پر بھی تیار مجھے نہیں مجھے اور عوض عوض بھی کیا ہے مال ہے تو یہ مال خرچ کر رہا ہے نہیں اس صورت میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور انکار کو کس پر محمول کر لیں گے بزل پر کیونکہ یہاں بزل جاری ہو سکتا ہے کیونکہ آزاد سے کون سا معاملہ کیا جاتا ہے آزاد کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے لیکن نفس جو ہے وہ تو مال نہیں فرق سمجھ بھی آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وہ معنی دا قصاصا علی اور جس نے قصاص کا دعوی کیا کسی دوسرے پر فجحاھا تو اس نے انکار کر دیا اس تخلیفہ تو, تو اس مدعی کو سے کیا طلب کی جائے گی اس سے قسم طلب کی جائے گی فئن کان فین نقل عن الیمین فی ما دون النفس لزمه القصاص پس اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے فی ما دون النفس کے اندر لذیم ہو تو اس پر کیا لازم ہو جائے گا ساخ لازم ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ ہم کیا کہیں گے یہاں پر یہاں پر کیونکہ یہاں پر کیا جاری ہو سکتا ہے بزل جاری ہو سکتا ہے بھائی وہ ان نقال فن اور اگر وہ انکار کرتا ہے قسم سے فن نفسی کس معاملے میں نفس کے معاملے میں جبکہ دعویٰ نفس کا ہے تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا حتیٰ یقر رہاو یا حلیفہ یہاں تک کہ وہ کیا کر لے اقرار کر لے یا قسم اٹھا لے وقال ابو یوسف و محمد الله اللہ تعالی یلزمہ الارش فیہما صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس متعلے پر ارش لازم ہوگا دونوں صورتوں میں ارش بھئی زمان آئے گا نفس کے اندر نفس کا سامان آئے گا یعنی دیت آ جائے گی اور کے اندر سامان آ جائے گا بھائی ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کی دیت کتنی ہے پچاس اونٹ ہیں بھائی اور اگر قتل کا دعویٰ ہے تو اس کی دیت کتنی ہے سو اونٹ ہے تفصیلات پڑ چکے ہیں پیچھے بھائی کساس نہیں آئے گا بھائی انکار کی وجہ سے اس نے انکار کیا تو انکار کی وجہ سے اب اس پر ہم قصاص لازم نہیں کریں گے کہتے ہیں اسے کیونکہ قصاص کی وجہ سے ساخت ہو جایا کرتا ہے تو یہاں بھی انکار کیا وہ قسم نہیں اٹھا رہا تو پتہ نہیں وہ اقرا اس کو اب اقرا شمار کریں یا بزل شمار کریں شبہ آ گیا یا نہیں شبہ آ دو چیزیں آ گئیں. تو لہذا اس وجہ سے ساس نہیں آئے گا بلکہ اب زمان لازم آ جائے ہو جائے گا اس پر اب اسے وہ مال دینا پڑے گا نفس میں بھی اور مادون مادونان, مادونان نفس کے اندر بھی کم کے اندر بھی بات سمجھ میں آ گئی क्यों کوئی بات سمجھ میں بھی آئی کہ نہیں آئی اچھی طرح نہ آئے سمجھ میں تو بتلایا کرو بھائی بتلایا کرو سب کو بات سمجھ میں آگے دہرانے کی ضرورت ہے جی ہاں چلو سمجھ میں آئے تو بتلایا سمجھ میں بات نہ آئے تو بتلا دیا کرو جی بینترت ہی غریب طریقے صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے شخص پر کوئی دعوی کیا ہے مثلاً قاضی صاحب اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اسے لے کر قاضی کے پاس آ گیا قاضی نے کہا ہاں ہا بھائی مداح سے کہا گواہ پیش کرو کدھر ہیں تمہارے گوا گوا ہے تمہارے گواہ گواہ ہیں تمہارے پاس اس نے کہا جی ہاں میرے گواہ ہیں لیکن شہر میں ہے کیا ہے میں لے کر نہیں آیا آپ اس سے قسم لے کہتے ہیں, نہیں بھائی جب گواہ قریب ہی ہوں تو پھر قسم نہیں لی جائے گی بلکہ کیا پیش کرنا ضروری ہے तो ضروری तो گواہوں पार کا پیش کرنا ضروری ہے چنانچہ خادی اسے کہے گا بھائی یوں کہ تم گواہ لے کر آؤ بھائی اس سے ویسے ہم قسم نہیں لیں گے بھائی گواہ جب قریب ہیں تو گواہوں کا لانا ضروری ہے بھائی اگر گواہ وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں پھر تو الگ بات ہے وہ کہہ رہے گواہ شہر میں قریب ہی ہیں تو پھر کیا کہا جائے گا پھر قسم مدالے سے نہیں لی جائے گی بلکہ مدعی کو مدائی کو کہا جائے گا جاؤ گواہ لے کر آؤ بھائی اگر وہ گواہوں پہ لینے جاتا ہے یہ آدمی تو نکل جائے گا ہاتھ سے جس پر اس نے دعویٰ کیا بھاگ جائے گا پھر کہاں ڈھونڈے گا اس کو بھائی کہتے ہیں اس مدعا آلے سے کہا جائے گا اس کو کوئی اپنا کپیل حوالے کرو کوئی زامین حوالے کرو کہ تم کہیں بھاگو گے نہیں زمانت دے کوئی تمہاری تین دن تک کے لیے تین دن تک کے مہلت ہے یہ اپنے گواہوں کو بندوبست کرے اور جب تک تم کوئی زامین دے دو کہ تین دن کے اندر تم کہیں بھاگو گے نہیں تو وہ زمین دے دیتا ہے تو وہ گواہ اپنے لے ہے تین دن کے اندر اور اگر وہ زمین نہیں دیتا کہتے ہیں میرا تو کوئی زامن ہی نہیں میں کس کے یہاں پر تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں مدعی سے کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ رہو اور بندوبست کرو اپنے گواہوں کا یہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہو اس کا پیچھا نہ چھوڑو یہ بھاگ نہ سکے کہیں پر اور اس دوران اپنے گواہوں کا بھی کیا کر لو بندوبست کر لو صورت سمجھ میں آگے بھائی یہ تو وہ صورت ہے جب کہ مد بھی وہیں کا ہے مدا لے بھی وہیں کا رہنے والا ہے اگر مدا مسافر تھا مدعی ایک آدمی کو پکڑ کے لے آیا خاض صاحب اس آدمی نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور مدا جو ہے وہ مسافر ہے وہ کسی سفر میں آیا ہے کہیں اور جا رہا ہے گزر رہا ہے یا کوئی صورت بنا لو بھائی مسافر ہے وہاں کا رہنے والا نہیں سفر میں ہے جا رہا ہے اب اس مسافر کو پکڑ کر لے آیا کہ اس نے میرے سے ایک مرتبہ قرضہ لیا تھا آج تک اس نے ادا نہیں کیا ایک لاکھ روپیہ اب اس کا کیا کیا جائے گا بھائی کہتے ہیں اس میں اب تین دن کا وقت نہیں لیں گے بھائی کیونکہ تین دن اگر اس کو کہیں تین دن تک اپنا زامین کوئی حوالے کرو یہ جب تک اپنے گواہ صورت وہی ہے بھائی اس نے اپنے گواہوں کو لے کر آنا ہے اور گواہ شہر کے اندر ہے اور یہ مسافر کو لے کر آیا ہے تو اب کیا کریں؟ مسافر سے بھی کہتے ہیں اسی طرح کفی لے لیا وہ لیا جائے گا کب تک کے لیے کہتے ہیں جب تک قاضی کی مجس برخاست نہیں ہو جاتی مطلب صبح لے کر آیا ہے قاضی جو ہے شام تک بیٹھا رہے گا اثر تک بیٹھا رہے گا تو شام تک کیا کرے اپنا کوئی زام دے دو شام تک تم بھاگو گے نہیں کہیں کہ پر یا اس وقت تک اپنے گواہوں کا بندوبست کرے گا اگر گواہوں کا بندوبست نہ کیا اه, نہ کر سکا تو پھر دوسرے سے قسم لی جائے گی بھائی گواہ نہیں مل سکے तो ہی قسم نہیں تو اب یہاں مدالیہ کون ہے مسافر تو کپیل کب تک کے لیے لیا جائے گا جب شام نہ کہو جب تک قاضی کی مجلس برخاست نہ ہو جائے وہ جب تک بھی ہے شام تک ہے چاہے شام سے پہلے بھائی اسے کفیل لے لیں گے اور اگر وہ کفیل نہیں دیتا کوئی زمینی نہیں ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے کون دے اس کی زمانت بھائی تو کہتے ہیں پھر وہی حکم ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ رہے مدعی اس کے ساتھ رہے اور قاضی کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے کیا کر لے اپنے گواہوں کا بندوبست کر لے اگر نہ کر سکا پھر چونکہ مسافر ہے اس سے قسم لے لی جائے وہ کہہ کہ سکا سا گواہوں کا بندوبست نہیں ہو سکا آپ بس قسم لے لیجیے تو پھر قسم لے لی جائے گی اور اس کو جانے دیں گے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی وہی داخال المدائی اور جب کہا مدعی نے لی بینت ان حاضرت میری جو ہے بہینہ حاضر ہے یعنی شہر میں ہے قریبی موجود ہے قسمی ہی تو اس, اس کے قسم سے یعنی اس کے فریق مخالف سے کہا جائے گا کفیلن تم اسے کیا دے دو کفیل دو اپنا کوئی زامین دے دو کفیلنسی کا اپنے نفس کا کوئی کفیل دے دو کہ تم نہیں بھاگو گے تمہیں حاضر کرے گا مال پر کفیل نہیں کرو کہ تم پیسے ادا کرو گے نہیں تو وہ ادا کرے گا بھائی ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوئے تو اپنے نفس کا کفیل دو کہ تم کہیں بھاگو گے نہیں وہ شخص تمہیں حاضر کرے گا کتنے دن کے لیے سالات ایسا کر لیا یعنی کفیل دے دیا تین دن کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر احسان نہ ہو یعنی اس نے کفیل کا بندوبست نہیں کیا او میرا بھی ملازمتی ہی تو حکم دیا جائے گا مدعی کو اس کی ملازمت کا یعنی اس کے ساتھ ساتھ لازم رہے اس کے پیچھے پڑا رہے وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے اللہ یقون غریباً مگر یہ کہ وہ شخص کیا ہو غریباً حالت طریق راستے پر مسافر ہو غریب کسے کہتے ہیں مسافر کو اجنبی اللہ یقون غریباً عالت تریق مگر یہ کہ وہ راستے پر مسافر ہو فی الازم ہو مقدار مجلس القاضی تو اس کے ساتھ لازم رہے گا قاضی کی مجلس کی مقدار جب تک قاضی کی مجلس ہے انقلئی صورت <الْمُدَّعِي> یہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے دوسرے نے گاڑی ہے مسنگ گاڑی اس کے پاس کھڑی تھی دوسرے نے زید نے دعوی کر صاحب یہ گاڑی میری ہے اس کو لے آیا قاضی کے پاس پکڑ کر قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے یہ گاڑی مجھے دلوائیں بھائی میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں دوسرے نے کہا قاضی صاحب گاڑی میرے پاس تو ضرور ہے لیکن یہ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں میں اس کے ساتھ خصومت کر ہی نہیں سکتا جھگڑا اس کا ہے تو مالک کے ساتھ جھگڑا کرے میرے ساتھ کیوں جھگڑا کرتا ہے بھائی آپ کے پاس گاڑی کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس تو کھڑی ہے کہتے ہیں میرے پاس تو فلاں آدمی نے امانت رکھوائی ہے اور پھر اس پر گواہ بھی پیش کر دیتا ہے دو گواہوں نے بھی آ کر کہہ دیا کہ قاضی صاحب باقی اس کی گاڑی اس کی نہیں ہے اس کے پاس تو فلاں آدمی نے بطورے امانت کے رکھوائی ہے کہتے ہیں بھائی معلوم ہوا اب اس کے ساتھ خصومت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا جو قبضہ ہے وہ مالک والا قبضہ ہی مالک والا قبضہ یہ مالک ہوتا تو پھر اس طرح خصومت ہوتی یہ تو مالک ہی نہیں ہے اس کا قبضہ بھی مالک والا قبضہ نہیں ہے اس کا تو قبضہ کس طور پر ہے بطور امانت کے ہے بھائی سورت سمجھ میں آ اسی طرح ہے اگر ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی اس کے پاس جو ہے میری ہے اس نے کہا قاضی صاحب میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں یہ تو میں نے سے غصب کی ہے سے چھین کر لایا ہوں اور اس پر اس نے بینا بھی پیش کر دی معلوم ہوا اس کا قبضہ گاسب والا قبضہ ہے مالک والا قبضہ نہیں تو معلوم ہوا اس کے ساتھ خصومت نہیں ہو سکتی تو اب مدائی سے کہا جائے گا جاؤ زید کو لے کر خصومت نہیں یہ اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کہ قاضی صاحب یہ جو گاڑی اس کے بعد کھڑی ہے یہ میری ہے اس نے کہا قاضی صاحب یہ میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں یہ گاڑی تو میرے پاس سولہ آدمی نے رہن کے طور پر رکھوائی ہے اور اس پر اس نے بہینہ بھی پیش کر دیے دو گواہوں نے بھی آ کر گواہی دے دی کہ اس کے پاس گاڑ... یہ گاڑی کا مالک نہیں ہے اس کے پاس تو گاڑی بطور رہن معلوم ہوا اس کا قبضہ خصومت والا قبضہ ہی نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ خصومت بھی نہیں ہو سکتی مقدمہ بھی نہیں چل سکتا تو کس پھر مقدمہ اس کے ساتھ نہیں چلے گا بلکہ کیا کو کس پر دعویٰ کرنا چاہیے مالک आ پر صورت سمجھ میں آ گئیں کہتے ہیں وہ کہ ہی یہ چیز جو ہے یہ تو میرے پاس امانت کے طور پر رکھوائی ہے فلاں غائب آدمی نے فلاں شخص نے جو غائب ہے او را یا مدالیہ کیا کہتا ہے یہ چیز میرے پاس رہن رکھوائی ہے فلاں آدمی نے اَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ یہ یہ چیز تو میں نے خلان غائب سے غصب کی ہے وَاقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ اور اس نے بینا بھی قائم کر دی اس بات پر فلا فَلَا خُصُومَتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدْعِلِ تو اس شخص اس متعلے اور مدعی کے درمیان خصومت نہیں ہوگی ان کے درمیان مقدمہ نہیں چلے گا ان میں مقدمہ نہیں بلکہ مقدمہ پھر اب اس کو کس پر کرنا چاہیے؟ جس کا جس کا اس نے بتایا کہ فلاں میرے پاس امانت یا رہن رکھوائی ہے یا میں نے اسے غصب کیا اس کے ساتھ خصومت ہوگی کیونکہ معلوم ہے مالک وہ ہے بھائی یا اس قبضہ ذرا سلوس کا ہے بھائی خال ابتا تو بھئی یہ کاشی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب یہ جو اس کے پاس گاڑی ہے یہ میری ہے یہ مجھے دلا دی جائے میرے پاس گواہ موجود ہیں دوسرا کہتا ہے مدعا کہتا ہے قاضی صاحب یہ گاڑی تو میں نے زہ سے خریدی ہے کیا کیا ہے یہ گاڑی میں نے ذہر سے خریدی ہے اچھا تو کیا اب اس کے ساتھ خصومت ہوگی یا خصومت نہیں ہوگی کہتے ہیں ہاں اس کے ساتھ تو خصومت ہوگی مقدمہ چلے گا کیوں کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے میں نے ذہر سے گاڑی خریدی ہے گویا یہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا جو قبضہ ہے وہ مالک والا قبضہ ہے جب خرید لیتا ہے انسان تو کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے تو یہ خود کہہ رہا ہے میرا قبضہ گویا کہ مالک والا قبضہ ہے تو اب خصومت اس کے ساتھ ہوگی تو کہتے ہیں وہ ان قالا ابتا ابتا کے زیادہ استعمال ہوتا ہے بیچنے کا معنی لیکن ابتا کا معنی ہوتا ہے خریدنے کے وہ ان قالا اور اگر صاحب قبضہ کہتا ہے ابتا تو نیل غی کہ میں نے اس چیز کو خریدا ہے فلا غائب آدمی سے فَهُوَ خَسْمٌ تو اب یہ قسم ہے اب اس کے ساتھ خسومت ہوگی فریق مخالف ہے, معلوم اس کا اس کا اس قسم کا ہے مالک والا قبضہ ہے وہ ان قالل و اقام البینتا فلان اقامل بینتا ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی مثلاً کھڑی ہے دوسرے نے دعوی کر دیا کاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے دوسرا جو مدعلے وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے ہی نہیں یہ تو میرے پاس فلا آدمی نے امانت کے طور پر رکھوائی ہے اور اس پر وہ گواہ بھی پیش کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے جس بات پر گواہ پیش کیے مطالعے نے کہ گاڑی فلانے میرے پاس بطور امانت کے رکھوائی ہے تو کہتے ہیں آپ نے پچھلے مسئلے میں پڑھا پھر خصومت ہوگی وہاں وہاں خصومت نہیں لیکن یہاں خصومت ہوگی مولانا فرق کیا ہے فرق یہ کہ یہاں پر اس نے کہا ہے سورے کا مین قاضی صحب متا کیا کہتا ہے یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے تو الفاظ دیگر گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس مدعا علیہ نے مجھ سے یہ گاڑی چرائی ہے کیا دعویٰ کیا ہے گویا اس نے بھائی صاف لفظوں میں اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے یہ گاڑی چرائی ہے اس نے تو مجھول کا سی ذکر کیا یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے بھئی صاف لفظوں میں کیوں نہیں ذکر کیا جی کہتے ہیں اس لیے کہ اگر صاف لفظوں میں یہ کہتا کہ اس شخص نے مجھ سے گاڑی چوری کی ہے تو پھر اس صورت میں تو اس پر کیا آنی تھی حد آنی تھی تو اس کو حد سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے مجور کا سیرا استعمال کر رہا ہے تو دراصل اگر یوں کہتا سارخ تمنی تو نے مجھ سے یہ گاڑی چوری کی ہے تو اس صورت میں بھی خصومت ہونی تھی اب سورخا منی کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے کہتے ہیں اب بھی یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے کیا کہا ہے سارک تمنی تو نے مجھ سے یہ گاڑی چرائی ہے لیکن چونکہ لفظ لفظہ استعمال کر رہا ہے مشغول کا اس لیے اس پر دوسرے پر ہاتھ نہیں آیا سورت سمجھ میں آ تو یہ دوسرے پر شفقت کر رہا ہے کہ تاکہ کہیں اس پر حد نہ آ جائے اس لیے یہ بس سیدھے لفظ نہیں کہتا کہ تو نے چوری کی ہے بلکہ کیا کہتا ہے یہ گاڑی مجھ سے چورائی گئی ہے تو آپ بتلائیے یہ جو دوسرا شخص ہے اس نے دوسرے پر فیل کا دعویٰ کیا ہے کس کا دعویٰ کیا ہے فیل کا بھائی قبضے کی وجہ سے دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ گاڑی اس کے قبضے میں ہے اب مجھے دلا دی جائے اس بلکہ اس پر باقاعدہ ایک فیل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گاڑی مجھ سے اس نے چرائی ہے کیا کر رہا ہے لفظ مجھول کے استعمال کر رہا ہے لیکن دراصل گویا کے دعویٰ کیا ہے اس نے مجھ سے گاڑی چرائی ہے تو یہاں قبضے کی بات ہی نہیں وہ کر رہا وہی تو یہاں دوسرے پر ایک فیل کا مدعا ہے اور جب فیل کا مدعا ہے تو اب خصومت ہوگی دوسرا کہتا ہے میرے پاس تو زید نئی گاڑی بطورے فلا نے میرے پاس یہ گاڑی بطور امانت کے رکھوائی ہے میرا تو قبضہ مالک والا قبضہ ہی نہیں ہے بھائی ہم قبضے کی وجہ سے تو تو قبضے کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ آپ اس کے مالک ہیں لاؤ ہمارے حوالے کرو بلکہ یہاں تو ایک فیل کا دعویٰ ہے یہ گاڑی تم نے کیا کیا مجھ سے ہے تو یہ ایک فیل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے باقاعدہ قبضے کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر قبض جس کے مرضی وہ بہینہ پیش کرتا رہے اس پر فیل کا دعویٰ ہے اس لیے خصومت ہوگی گویا اس نے کہا اس نے مجھ سے چرائی ہے اس پر فیل کا دعویٰ کر دیا اب خصومت ہوگی قبضے کی تو بات ہی نہیں صورت فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھائی تو کہتے ہیں وہ ان قال المدائی سور قامی اور اگر متعی نے کہا یہ گاڑی یہ چیز مجھ سے چرائی گئی ہے وہ قام اور اس پر بہینہ بھی قائم کر دی یہ چیز مجھ سے چرائی گئی ہے وہ قال صاحب صاحبی اور صاحب ید کہتے ہیں صاحب ید کہتا ہے او داغانی ہی فلان کہ میرے پاس بطور مانت کے رکھوا یہ چیز فلاں آدمی نے وہ قام اور بینہ بھی قائم کر دی لم دفع تو لمسند دفا نہیں ہوگی یعنی ختم نہیں ہوگی ان قالل ابتا تو فلان ظال بغیر, بغیر بینا صورت یہ ایک شخص نے دعوی کیا بھائی دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے مثلا گاڑی ہے زید نے دعوی کیا زید خارج ہے اس نے کہا خارج صاحب یہ گاڑی جو ہے میری ہے مجھے دلا دی جائے یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی تھی یہ گاڑی مجھے جو یہ گاڑی جو کس کے پاس ہے عامر کے پاس ہے مثلا زید کہتا ہے قاضی صاحب یہ جو عمر کے پاس گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے مجھے دلائی جائے کیونکہ یہ گاڑی میں نے کس سے خریدی تھی بکر سے خریدی تھی اچھا اور بکر یہ جو عمر ہے جس کے پاس گاڑی ہے یہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ گاڑی میرے پاس بکر نے بطور امانت کے رکھوائی ہے زید جس سے شیرا کا دعویٰ کر رہا ہے بکر اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ چیز میرے پاس بطور امانت کے رکھوائی ہے کہتے ہیں اس صورت میں خصومت ساخت ہو جائے گی مقدمہ ان دونوں میں نہیں چلے گا اور پہینہ کی بھی ضرورت نہیں پچھلے میں مسلوں میں تو تھا کہ صاحب قبضہ کیا کرتا تھا باقاعدہ گواہ پیش کرتا تھا اس بات پر کہ فلانے میرے پاس امانت رکھوائی یا گواہ میں پیش کرتا ہوں اس وہ جب میرے پاس مانت رکھوا کر گیا تھا یہ دو شخص بھی وہاں موجود تھے یا فلاں نے میرے پاس چیز ارحان کے طور پر رکھوائی ہے یہ دو گواہ اس وقت موجود تھے یا فلاں سے یہ چیز میں نے غصب کی ہے اور یہ دو گواہ اس وقت تو تو وہاں گواہ کے بغیر خصومت نہیں ختم ہوتی تھی ہاں جب وہ گواہ پیش کرتا تھا تو خصومت کیا ہو جاتی تھی ختم لیکن یہاں پر بغیر گواہوں کی خصومت کیا ہو جائے گی ختم بھائی یہاں کیوں بغیر گواہوں کی خصومت ختم ہو جائے گی کہتے ہیں اس لیے کہ صاحب قبضہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کس نے یہ امانت رکھوائی ہے مسن بکر نے اور زید کا کیا دعوی ہے کہ یہ چیز میں نے کس سے خریدی ہے؟ بکر ہی سے خریدی ہے کس سے خریدی ہے بکر ہی سے خریدی ہے جب زید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میں نے بکر سے خریدی ہے تو زید نے بکر کے لیے ملکیت کا اعتراف کر لیا یا نہیں کر لیا جی کر لیا ملکیت کا اعتراف معلوم ہوا ملکیت کس کی تھی اس گاڑی میں بکر کی ہے معلوم ہوا صاحب قبضہ کا قبضہ مالک والا قبضہ نہیں. اس کا خود زید نے بھی گویا اقرار کر لیا تو معلوم ہوا اس کے ساتھ خصومت ہی نہیں, نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں میں انقال المدائی اور اگر مدائی نے کہا ابتا تو ہوں ان فلان ان کی ایک چیز میں نے خریدی ہے فلاں سے وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِيَ اَوْتَعَنِيهِ فلان ذَلِكَ اور صاحب ید کہتا ہے کہ جس بطور امانت کے رکھوائی ہے میرے پاس فلان ذالکا اسی فلانے میرے پاس اسی فلانے بطور امانت کے رکھوائی ہے سَقَطَتِ الْخُسُومَتُ بِغَيْرِ بَيِّنَةِينَ تو خسومت ساقت ہو جائے گی بغیر بھائی یہ نہ کہ کیونکہ پتہ لگ گیا کہ اس کا قبضہ مالک والا قبضہ نہیں زید نے خود بھی قرار کر لیا کہ بکر کی ہے چیز ولیمین بلّہ تعالیٰ دونہ غریب اچھا یہاں سے اب بتلائیں گے قسم کیسے دیں گے اور کن لفظوں کے ساتھ دی جائے گی بھائی مدعی کے ذمے گواہ ہوتے ہیں اور مدعا پر کیا آتی ہے قسم آتی ہے قسم کن لفظوں سے دی جائے گی کہتے ہیں بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ اور قسم اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی دونا غیر نہ کہ اس کے علاوہ قسم صرف اللہ کی دیں گے اور کسی کی نہیں دیں گے یہ پچھلے مسئلے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کوئی بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہے سمجھ میں آیا مسجد نقوی کی قسم اٹھاتا ہے یا اس طرح اور چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں ولیمین بلّاہ تعالیٰ ہی اور قسم اللہ ہی کی ہوگی نہ کہ اس کے علاوہ کی ویو اکلوبی ذکری اور اس کو پختہ کیا جائے گا اللہ کے اوصاف کے ذکر کے ساتھ بھائی قسم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں سخت بنانا چاہتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں اللہ کی صفات ساتھ ذکر کی جا سکتی ہیں ایک تو یہ قسم اٹھواتے ہیں بھائی تم قسم اٹھاؤ اللہ کی کہ تم نے اس کا ایک لاکھ نہیں دینا تو وہ کہتا ہے قاضی صاحب میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اس شخص کا اس مدعی کا ایک لاکھ روپیہ ادا نہیں کرنا ایک ہے قسم کو سخت کریں گے کیسے سخت کریں گے ساتھ اللہ کے اوصاف بھی بیان کر دیے اب قسم سخت ہو گئی اب یوں کہتا ہے قاضی صاحب میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ تعالی کی وہ ذات جو کہ, زندوں، جو کہ مردوں کو زندہ کرنے والی ہے زندوں کو موت دینے والی ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کو رزق دینے والی ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کی پیدا کرنے والی ہے اس طرح صفات ذکر کر کے یہ بھی ساتھ ملا دی اس سے قسم کیا ہو گئی مالانا سخت ہو گئی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی سخت ہو گئی یہ معنی ہے اک کدو بھی ذکر اوساف ہی اور موقع کیا جا سکتا ہے پختہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے اوصاف کے ذکر کے ساتھ اچھا تو بھائی وہی اک قد بھی ذکری اوساف ہی اور قسم کو پختہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے اوساف کے ذکر کے ساتھ یاد رکھیے اوساف ذکر کریں گے قسم سخت ہوتی چلی جائے گی بھائی جو جیسے اوساف ذکر کریں گے اوساف کے ذکر کے ساتھ اور کب سخت نہ کیا جائے کہتے ہیں بھائی اگر تھوڑا مال ہے تو قسم کو سخت بنانے کی ضرورت نہیں اوساف ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ویسے قسم لے لی جائے اللہ کی اور اگر زیادہ مال کا مسئلہ ہے تو پھر کیا, کیا جائے ساتھ اور صاحب کو بھی ذکر کر کے قسم کو سخت بنا دیا جائے وَلَا وَلَا پر اور قسم نہیں طلب کی جائے گی بھائی اللہ کی قسم دی جائے گی طلاق اور آتاش کی قسم نہیں دی جائے گی مثلا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے قاضر صاحب ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میرا یہ ادا نہیں کرا قاضی اس کو کہتا ہے تم گواہ پیش کرو اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن آپ اسے قسم لے لیجیے قاضی اس مدالے کی طرح متوجہ ہوا کہ ہاں بھائی قسم اٹھاؤ تم نے اس کا ایک لاکھ روپیہ نہیں دینا مدعا فوراً بولا قاضی صاحب اس کو اللہ کی قسم نہ دیجئے اس کو یہ تو قسمیں کھاتا ہی رہتا ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں اس کو طلاق کی قسم دیجئے دیجیے یہ قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری بیوی کو طلاق یا اگر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے یا اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا غلام آزاد ہے اس طرح کی قسم اس کو دی جائے تو کیا قاضی اس قسم کی طلاق اور آتا کی قسم دے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی اس قسم کی قسم قاضی نہ نہ دے بھائی درست نہیں ہے اس قسم کی قسم دینا بلکہ کون سی قسم دی جائے گی اللہ کی قسم دی جائے گی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہاں اس قسم کی قسم بھی دی جا سکتی ہے بھائی جب جب قسم کھانے والا کیا کرے قسم کھانے والا ایسا آدمی ہے جو پرواہ نہیں کرتا قسموں کی تو پھر اسے طلاق یا اثاق کی بھی قسم دی جا سکتی ہے تو اب جب سلا کرا تاکہ قسم دیں گے تو اب وہ یقیناً سچ بولے گا کیونکہ اسے سے پتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو میری بیوی ہاتھ سے جاتی ہے یا میرا غلام میرے ہاتھ سے جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ بات فکہ رام فرماتے ہیں یہ قسم دی جا سکتی ہے لیکن اگر اس سے انکار کر لے وہ شخص اس قسم کی قسم نہیں اٹھاتا تو پھر اس پر فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا بھائی ہاں اللہ کی قسم اس کو دی اور وہ قسم وہ نہیں اٹھاتا خلاف فیصلہ کر لیا جاتا ہے اب پڑھ چکے ہیں بھائی تو کہتے ہیں ولہخلا کو بل تلا بل آتا اور قسم نہیں لی جائے گی تلاق کی اور نہ آتا کی وہ لو دی اچھا بھائی یہودی کے ساتھ ایک مسئلے میں جھگڑا ہے مال کے سلسلے میں اس پر قسم آ رہی ہے تو اس سے کس قسم کی قسم لی جائے گی وہ ذکر کرنے لگے ہیں اسی طرح عیسائی سے کیسے لیں گے مجوسی سے کیسے لیں گے بھائی کہتے ہیں وہیو اور قد یہودی سے قسم طلب کی جائے گی ان لفظوں کے ساتھ بلہ انور تعلیم السلام قسم ہے اس اللہ کی جس نے نازل کیا تورات کو موس علیہ السلام پر اور نسرانی سے قسم لی جائے گی بھائی لفظوں کے ساتھ انزل علی عیسی علیہ السلام قسم ہے اس اللہ کی جس نے انجیل کو نازل فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ول مجوسی اور قسم طلب کی جائے گی مجوسی سے ان لفظوں میں النَّارَ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آگ کو پیدا فرمایا کیونکہ مجوسی کس کی عبادت کرتے ہیں آگ ہاں البتہ اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی بُيُوتِ عبادت اور ان سے قسم نہیں لی جائے گی ان کے عبادت خانوں میں بوجوت عبادت کیا ہے ان کے عبادت خانے میں ان کے عبادت خانوں میں ان سے قسم نہیں لی جائے گی بھائی کیوں وہاں کیوں نہیں لی جائے گی وجہ یہ کہ قسم لینی ہے قاضی کے سامنے اور قاضی کا ان جگہوں میں ان کے عبادت خانے میں جانا پسندیدہ نہیں ہے بھائی درست نہیں ہے قاضی کے لیے وہاں جانا بھائی نیز کہتے ہیں وہ مجمع شیاتین ہے مولانا شیاتین کا گڑھ ہوتا ہے دیکھیے انسان کو کن, کن کن کاموں پر لگا رکھا ہے شرک وغیرہ پر تو یہ شیم کا گڑھ ہوتا ہے اس سے قاضی کے لیے وہاں جانا جائز نہیں بھائی اس لیے کہا ولاب اور ان سے قسم نہیں طلب کی جائے گی ان کے عبادت خانوں میں ولا عجیب تغلیز المینسلم بھی زمانی ولا مکان اور و... اور واجب نہیں ہے م... قسم تغلیز یمین کا معنی قسم کو سخت بنانا مسلمان پر قسم کو سخت بنانا عدل آل مسلم مسلمان پر بھی زمانے والا مکان کسی زمانے کے یا کسی مکان کے ساتھ کسی زمانے اور کسی مکان کے ساتھ قسم کو سخت بنانا جائز نہیں ہے بھائی بھائی دیکھیے ایک قسم ہے عام قسم اٹھواتا ہے قاضی عدالت کے اندر بھائی قاضی اپنی کچہری کے اندر کیا کر لیتا ہے قسم اٹھوا لیتا ہے یہ قسم اٹھاؤ تم نے اس کا ایک لاکھ روپیہ نہیں دینا وہ کہتے साहब نہیں قاضی صاحب یہاں قسم نہ لیں اس سے ذرا سخت قسم لیں مسجد میں اس کو بلوائے اور ممبر کے پاس کھڑا کر کے وہاں اس سے قسم لیں تو دیکھو قسم کو سخت کیا گیا کے ذریعے جگہ کے ذریعے مسجد میں لے رہا ہے اور مسجد میں بھی ممبر کے پاس بھئی یا قاضی صاحب مکہ کا رہنے والا ہے قاضی صاحب یہاں اسے قسم نہ لیں بیت اللہ کے پاس لے کر چلتے ہیں بھائی مسجد الحرام میں اسے قسم لیتے ہیں یا بیت اللہ کے اندر لے جاتے ہیں وہاں اسے قسم لیتے ہیں تو مسلمان پر کسی جگہ کے ذریعے قسم کو سخت بنانا درست نہیں اسی طرح کسی زمانے کے ذریعے بھی سخت بنانا جائز نہیں ہے مطلب قاضی اسے قسم دینے لگتا ہے دوسرا کہتا ہے قاضی صاحب یہ تو ایسے قسم اٹھا لے گا دو تین دن ٹھہر جائیں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے پھر اس رمضان میں جمعے کے دن ہو مبارک دن ہے پھر جمعے کے دن بھی حصر کا وقت ہو جو اور زیادہ مبارک ہے تو اس وقت اس اسے قسم لیں تو اب دیکھو قسم کو سخت کر رہا ہے دوسرے پر اور کس کے ذریعے کر رہا ہے زمانے کے ذریعے تو یہ درست نہیں ہے یہ اسی طرح کہتا ہے قاضی صاحب چند دن ٹھہر جائیں حج کا دن آنے والا ہے اسی یوم عرفہ کے دن اس سے کیا کریں قسم لے لیں تو یہ درست نہیں تو کہتے ہیں ولا جغلیز المین مسلم بھی زمانے والا مکان اور واجب نہیں ہے قسم کو سخت بنانا مسلمان پر زمانے کے ذریعے اور مکان کے ذریعے دا دا من دا صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے دعویٰ کیا مثلا کہ قاضی صاحب یہ گاڑی میں نے اس سے خریدی ہے یہ گاڑی اس گاڑی کا مالک میں یہ گاڑی میں نے اس سے خریدی ہے مدا انکار کرتا ہے نہیں قاضی صاحب میں نے اس کو بیچی نہیں ہے قاضی نے مدعی سے کہا گواہ لاؤ اس نے کہا قاضی صاحب گواہ تو کوئی نہیں میرے پاس تو اب مدعا آلے پر کیا جائے گی مداح طلب کر رہا ہے تو مدعی پر قسم آ جائے گی اب مدعالے سے کیا قسم لی جائے کہتے ہیں یہ قسم نہ لینا مدعا آلے سے کہ تم قسم اٹھاؤ واللہ تم نے یہ گاڑی اسے نہیں بیچی اس مدعی کو نہیں بیچی یہ قسم نہ دینا بلکہ اسے یہ قسم دو کہ تم قسم اٹھاؤ کہ واللہ اس وقت تمہارے اور اس مدعی کے درمیان بے قائم نہیں ہے اس وقت قسم اٹھاؤ تمہارے اور مدعی کے درمیان اس وقت بے قائم نہیں ہے بھائی کیوں یہ بیعی قسم کیوں دے رہے ہیں پہلے قسم کیوں نہیں دیتے کہ یہ چیز اس نے اس کو نہیں بیچی کہتے ہیں وجہ یہ کہ بیع ایسی چیز ہے جو ختم بھی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے اس نے یہ گاڑی اس کو بیچی تھی لیکن بعد میں اقالہ کر لیا انہوں نے آپس میں بیع کو فسخ کر دیا اس نے گاڑی واپس کر دی اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے گاڑی نہیں بیچی یہ قسم یہ اٹھا سکتا ہے یہ تو لازم یہ قسم نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس میں تو گاڑی واقعی بیچی تھی لیکن اگر یہ قسم اٹھاؤ گے تم قسم اٹھاؤ کہ تمہارے اور اس کے درمیان بے قائم نہیں ہے تو یہ قسم اب اس میں اس کا نقصان نہیں ہے واقعی بے تو ہوئی تھی لیکن اس وقت بے قائم نہیں ہے یہ قسم اٹھا لے گا کہ کال ہے میرے اور اس کے درمیان بے قائم نہیں تو پہلے ایک ہے سبق ایک ہے حاصل ایک ہے سبق ایک ہے بھائی دیکھیے سبب کیا ہے دو آدمی آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں یہ ہے سبب بیع بے اور اس کا حاصل کیا ہوگا دونوں میں بے قائم ہو جائے گی حاصل کیا ہوگا خلاصہ بتلانے لگا ہوں آگے کئی مسائل ہیں سب کا خلاصہ یہی قانون ہے بھائی ایک ہے سبب ایک ہے حاصل سبب کیا ہے بیع کا کرنا ایجاب و قبول کا کرنا اور جب اس سبب پایا جائے گا تو دونوں کے درمیان کیا آ جائے گی بے قائم ہو جائے گی یہ ہے حاصل اسی طرح ایک مرد ایک عورت آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا یہ نکاح ہے تو یہ نکاح ہے سبب اور حاصل کیا ہے دونوں کے درمیان نکاح قائم ہو جائے گا حاصل کیا ہے تو یاد رکھیے بعض اوقات سبب پر قسم لی جاتی ہے بعض اوقات حاصل پر جہاں پر مدعی کا نقصان ہے سبب میں وہاں سبب پہ قسم مدالے کا مطالعے کو نقصان لازم آتا ہے سبب پر قسم کھلانے میں وہاں سبب پر قسم نہ کھلاؤ بلکہ کس پر قسم کھلاؤ حاصل پر کس پر حاصل اور جہاں نقصان نہیں مطالعے کا وہاں سبب پر بھی قسم کھلا سکتے ہو یہ یوں کو دوسرے آسان لفظوں میں سبب دو قسم پر ہیں کچھ وہ سبب ہیں جو مرتفع ہو سکتے ہیں ختم ہو سکتے ہیں آیا پھر ختم ہو گیا کچھ سبب وہ ہے جو ایک دفعہ آ جائے پھر دوبارہ ختم نہیں ہو سکتے کچھ سبب مثلا وہ جو ختم ہو سکتے ہیں جیسے بیع و شیرا ہے آپ نے مجھ سے ایک چیز خریدی ہے بعد میں یہ بہت ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کس طرح ہم دونوں آپس میں کیا کر لیتے ہیں ایک آلہ کر لیتے ہیں ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوا تو یہاں سبب کیا ہے نکاح اور یہ سبب ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا خامن بیوی بی کو کیا دے دیتا ہے تلاق دے دیتا ہے تو نکاح ختم ہوا یا نہیں ہوا بھائی نکاح حد. تو یہ ایسا سبب ہے جو ختم ہو سکتا ہے تو جب اس قسم کا سبب ہو جو ختم ہو سکتا ہے وہاں हासिल پہ قسم دو کس پر دو کیسے سبب پہ نہ دو ایک نے کہا کاجد صاحب یہ گاڑی کا مالک میں کیونکہ یہ میں نے اسے خریدی ہے تو دوسرے کو آپ قسم دینے کی صورت پیش آ گئی یہ قسم نہ دو کہ تم نے یہ چیز اس قسم کھا تم نے یہ چیز اسے نہیں بیچی یہ تو آپ سبب پہ قسم کھلوا رہے ہیں حالانکہ یہ سبق تو ختم بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بیچی ہو پھر کیا کر لیا ہو اقالہ کر کے ختم کر لیو تو حاصل پہ قسم دو حاصل کیا ہے قسم اٹھاؤ اس کی اور تمہارے درمیان بے قائم نہیں ہے اب بات مولانا واضح ہو جائے گی اب بہ ہوئی تھی دونوں نے اقالہ کر لیا تھا اگر آپ اس سے یہ قسم اٹھواتے کہ قسم اٹھاؤ تم نے چیز نہیں بیچی وہ تو انکار کرتا وہ تو یہ قسم کبھی بھی نہ اٹھاتا اور آپ اس کے خلاف فیصلہ کر بیٹھتے حالانکہ آپ کا یہ فیصلہ تو درست نہ ہوتا اس بیچارے کا نقصان ہو گیا آپ نے غلط فیصلہ کیا بھائی آپ نے قسم ہی ایسی دے دی, دی جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا بہ تو ہوئی ہے البتہ کال تو آپ اس صورت میں جب کیا قسم دھو گیا تو ایسا سبب جو ختم بھی ہو سکتا ہو وہاں ہمیشہ کسی چیز پر سب قسم کھاؤ تمہارے اور کے درمیان بے قائم نہیں ہے اب مانا وہ قسم اٹھا لے گا کہ واقعی میرے اور اس کے درمیان بے قائم نہیں ہے ہوئی تھی لیکن فسخ کر لی تھی اب اس میں مطالعے کا نقصان نہیں سورج اور اگر ایسا سبب ہے جو مرتفع ہی نہیں ہو سکتا مثلا آزادی ایک دفعہ غلام کو کوئی آزاد کر دے پھر اس آزادی کو منسوخ کر سکتا ہے آزادی کو منسوخ نہیں کر ایک دفعہ بے کر لی بے کو فصح کر سکتے ہیں نکاح کر لیا نکاح کو طلاق کے لیے ختم کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ غلام کو آزاد کر دیا اب کوئی صورت نہیں ہے اس آزادی کو آپ کیا کر دیں فس کر دیں تو یہ ایسا سبب ہے جو ختم نہیں ہو سکتا تو یہاں اب سبب پہ بھی قسم دے سکتے ہیں آپ ایک آدمی نے کیا کہا کہ قاضی صاحب اس مالک نے غلام دعویٰ کیا اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے آقا کہتا ہے کہ میں نے اس کو آزاد نہیں کیا قاضی نے غلام سے کہا بہینہ پیش کرو دو گواہ پیش کرو اس نے کہا قد میرے پاس تو گواہ نہیں آپ قسم کس پر آ گئی مالک پر آپ مالک سے سبب پہ قسم لے سکتے ہو تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے آزاد نہیں کیا سمجھ میں میں آیا بھائی؟ تو قسم نصب ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں بھائی ابھی قائم ہے یا تک قائم نہیں ابھی ایک دفعہ جب آ گیا تو قائم ہی قائم ہے وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا لہذا اب سبق پہ قسم دے دو کہ تم نے قاضی سے آزاد نہیں کیا اس اسے قسم اٹھا ہاں جو چیزیں ختم ہو سکتی ہیں ان میں سبب پہ قسم نہیں دیں گے بلکہ کس پر قسم دیں گے حاصل پر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی دیکھیے اب کتاب پر منی دا اور جس نے یہ دعویٰ کیا انحوتا منہادا کہ اس نے خریدا ہے اس آدمی سے کیا خریدا ہے عبدہو اس کے غلام کو بالفن کتنے کے بدلے میں ایک ہزار کے بدلے میں فجا دہو مطالعے نے کیا کیا اس کا وہ اس کا انکار کرتا ہے اس تخلفتوں سے قسم طلب کی جائے گی ان لفظوں کے ساتھ بلا ہی ماں بے نا بے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ نہیں ہے تم دونوں کے درمیان بی قائم ہی اس غلام کے اندر اس غلام کے اندر تم دونوں کے درمیان بی قائم نہیں ہے تم اس بات پر کیا کرو قسم اٹھاؤ قسم اٹھا کر یہ کہو کہ واللہ میرے اور اس شخص کے درمیان اس غلام کے بارے میں بی قائم نہیں ہے ولا استحل اور یہ قسم نہیں طلب کی جائے گی بلا ہی ماں تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ نہیں بیچ کے بلّا میں نے یہ چیز نہیں بیچی یہ قسم اسے نہیں لی جائے گی وہیلق فِي غصبی اور غصب کے اندر قسم طلب کی جائے گی یہ قسم بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب اس نے کیا کیا ہے میری یہ چیز غصب کی ہے یہ مجھے دلا دی جائے قاضی نے کہا بہیے نہ پیش کرو اس نے کہا بہین تو نہیں ہے میرے پاس اس قسم اٹھوا لیجیے اب کیا قسم اٹھوائیں آپ بتائیے غصب ختم ہو سکتا ہے یا ختم نہیں ہو سکتا جی غصب ختم ہو سکتا ہے کیسے ایک آدمی نے دوسرے کی چیز غصب کی تھی بعد میں اسی کو کہتا ہے چلو بھائی وہ چیز اگر مجھے بیچنا چاہتے ہو اتنے پیسوں میں بیچ دو مالک کہتا ہے ٹھیک ہے خرید لو پیسے لے لیے بے ہو گئی یا نہیں ہو گئی غصب ختم ہوا یا نہیں ہوا ہو گیا تو یہ ایسا سبب ہے جو ختم ہو سکتا ہے لہذا لہٰذا یہاں سبب پر قسم نہ دینا یہ قسم نہ دینا کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے اس چیز غصب نہیں کی یہ قسم تو وہ نہیں اٹھا سکتا اس نے تو واقعی چیز کیا کی تھی غصب کی تھی پھر کیا قسم اٹھائیں حاصل پر حاصل کیا ہے کہ چیز غصب کی ہے تو اب اس کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے یا اس کی قیمت کا واپس دینا ضروری ہوتا ہے اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ قسم اٹھاؤ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم پر یہ چیز واپس لوٹانا واجب نہیں ہے اب قسم اٹھا لے گا کہ کل سے واللہ اس چیز کا واپس لوٹانا مجھ پر واجب نہیں کیوں نہیں واجب کیونکہ اسے خرید چکا ہے صورت سمجھ میں آ تو حاصل پر قسم دو تو اور قسم طلب کی جائے گی غصب کے اندر فِي الْغَصْبِ اور قسم طلب کی جائے گی غصب کے اندر قسم اٹھاؤ کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے تم پر اس چیز کو واپس کرنے کا اور نہ اس کی قیمت کے واپس کرنے کا یہ ولاحلق اور یہ قسم طلب نہیں کی جائے گی کہ بلا ہی ماں کہ تو تم قسم اٹھاؤ کہ ول میں نے غصب نہیں, نہیں کیا کیونکہ غصب تو اس نے کیا لیکن پھر بعد میں خرید لیا تھا وہ نکاح اور نکاح کے اندر مالانا بلاہ ماں بے نقو ماں نکاح ہن کا الحال عورت نے دعوی کر دیا اس شخص کا کیا ہے میرے ساتھ نکاح ہوا ہے قاضی نے کا گواہ پیش کرو عورت نے کہا میرے پاس بینا نہیں تو دوسرے شخص پر امام اعظم و حنیف رحم اللہ کے نزدیک قسم نہیں آپ جانتے ہیں لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں اس پر قسم ہے تو اب قسم اسے کیسے لی جائے گی صاحبین کے قول کے مطابق کہتے ہیں یہ قسم نہ لینا اس سے کہ تم قسم اٹھاؤ تمہارا اور اس کا نکاح نہیں ہوا کیونکہ ہو سکتا ہے نکاح ہوا ہو اور اس نے بعد میں اس کو طلاق دے دی ہو تو یہ تو سبب پر آپ قسم اٹھوا رہے بلکہ حاصل پر بھائی جب نکاح ہوا ہے تو دونوں میں کیا ہونا چاہیے نکاح قائم ہونا چاہیے تو یہ قسم اٹھو اس سے کہ تم قسم اٹھاؤ تیرے اور اس کے درمیان فی الحال نکاح قائم نہیں ہے قائمہ نہیں ہے وفین نکاح اور نکاح کے اندر یوں قسم اٹھا طلب کی جائے گی بلاہ ما بینا نکاح ان قائم ان فی الحال باللہ نہیں ہے تم دونوں کے درمیان نکاح قائم فی الحال فی الحال تم دونوں کے درمیان نکاح قائم نہیں ہے وفی دعوت طلاق اور طلاق کے دعوی میں یہ قسم باللہ کا قسم اٹھاؤ کہ واللہ نہیں ہے یہ عورت جدا تم سے بائن تم سے عورت جدا نہیں ہے اس وقت بیما زکارت اس سبب کی وجہ سے جو اس نے اس عورت نے ذکر کیا عورت نے دعویٰ کیا کہ خامن مجھے طلاق دے چکا ہے میں اس سے جدا ہوں خامن کہتا ہے نہیں میں نے تو انکار کرتا ہے عورت کہتی ہے میں اس خامن سے جدا ہوں کیونکہ یہ مجھے طلاق دے چکا ہے خامن انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے جدا نہیں ہے تو اب یہ قسم نہ دی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اسے طلاق نہیں دی کیونکہ یہ تو سبب پر قسم کھلوا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے طلاق بھی ہو بعد میں کیا کر لیا ہو رجوع کر لیا ہو تو حاصل پر قسم اٹھو جب طلاق دے گا تو پھر بیوی بی اس سے کیا ہو جائے گی عزت کے بعد یا جی جدا ہو جائے گی تو اب حاصل پر کہ تم قسم اٹھاؤ یہ عورت تم سے جدا نہیں ہے تو طلاق کے دعوی کے اندر یہ قسم دی لی جائے گی اس سے بلا ہما ہی ابا کا سات کہ خدا کی قسم یہ عورت سے جدا نہیں ہے اس وقت اس سبب کی وجہ سے جو اس نے ذکر کیا اس پر قسم اٹھاؤ ولا اور یہ قسم نہیں طلب کی جائے گی بلا ہما کہ خدا کی قسم اس نے اس عورت کو طلاق نہیں دی یہ قسم نہیں اٹھائے اٹھوائیں گے بھائی چلیے بس منہ المرام اللہ عالم بن حفیق الام